آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے جی ہمارے ہو چکے تھے سورہ یونس کے تین رکوع ہو چکے تھے یعنی گیارہویں کا نصف ہو چکا ہے آج ہم نے چوتھا رکوع سٹارٹ کرنا ہے اب اس کا خلاصہ سمجھیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے مکی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے ایک خلاصہ رکھا تھا کہ مکی صورتوں میں تین قسم کے مضامین کو خاص طور پہ بڑا بیان کیا جائے گا توحید رسالت اور آخرت توحید رسالت اور آخرت ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے رکھا جائے گا کہ توحید کے جو معنی ہیں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ توحید کے متعلق اور توحید کے لیے وہ ارد کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ بھائی تم اپنے ارد تو غور کرو تو ان چیزوں سے اس طرف لایا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب آپ اس میں دیکھیے گا اس خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ دیکھو تم تمہیں کون آسمان سے رسک کون دیتا ہے زمین یعنی آسمان اور زمین سے کون رسک دیتا ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے زمین سے وہ غلہ نکلا کرتا ہے اسی طرح ہی سننے کی اور دیکھنے کی تمام قوتوں کا مالک کون ہے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور سارے کے سارے کاموں کی تدبیر کرنے والی کون سی ذات ہے جو مشرقین مکہ تھے اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے کیونکہ وہ اس کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں تو ان سے یہی سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ شروع میں کون مخلوق کو پیدا کون کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ کون لوٹائے گا دوبارہ کون لوٹائے گا ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ ان کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالی آواز اوکے نا جی آواز اوکے اللہ تعالی ہی پیدا کرتے مخلوق کو اور پھر بھی اسی کو دوبارہ لوٹائیں گے ٹھیک ہے یہی پھر سوال ان سے بار بار مشرقین کو بار بار یہ غور و فکر کرنے کے لیے ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بھی آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ حق, ہدایت دے سکتے ہیں یہ ہدایت دے سکتے ہیں وہ تو نہیں ہدایت دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہدایت دینے والا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے یا اس آدمی کی جس کو ہدایت دی جائے تو ظاہری بات ہے جو ہدایت دینے والا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے ठीके. تو یہ ایک پورا کا پورا اس میں وہ چل رہا ہوگا پھر آگے یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ قرآن ہی ہے کہ اس کو خود بخود گھڑ لیا جائے یعنی افطرا افطرا کا معنی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جھوٹ بانٹ یہ تو کس کی طرف سے ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں پرانی کتابوں کی تصدیق ہے یعنی ان کے بارے میں بتایا گیا اور یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے پھر جو ایک مشہور بات وہ کہا جائے گا کہ یہ مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ ناؤز بلّہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو ان کو چیلنج کیا جائے گا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے یعنی یہ انسانی کلام ہے تو تم ایسا کرو کہ اس کے بقدر ایک صورت ہی لے آؤ ایک صورت ہی لے آؤ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ قرآن پاک میں تین قسم کے چیلنج آئے ہیں تین قسم کے چیلنج پہلا چیلنج یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک نوزو بلّہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے یا ان کو کوئی اور سکھاتا ہے تو یہ کوئی اور انسان سکھاتا ہے یا کوئی جنات میں سے کچھ تو تم بھی ایسا کرو تم بنا کے لے آؤ قرآن پاک جیسی کتاب لے آؤ قرآن پاک جتنا قرآن پاک ہے اتنا پورا قرآن لے آؤ ایک چیلنج کیا گیا یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے پھر ان کو دوسرا چیلنج یہ کیا گیا کہ اچھا چلو پورا پرانے پاک نہیں لا سکتے تو دس صورتوں کے ہی لے آؤ دس صورتوں کے ہی لے آؤ اگر تمہارا اتنا ہی ہے تم اپنے آپ کو اتنے فصیح اور بلیغ مانتے ہو دوسروں کو تم لوگ اجم کہتے ہو گنگا کہتے ہو تو ٹھیک ہے لے آؤ دس صورتیں لے آؤ یہ بھی نہیں لا سکے پھر تیسری چیلنج کیا گیا کہ چلو دس سورتیں بھی نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت ہی کے برابر لے آؤ القثر جس طرح چھوٹی سی چھوٹی سورت کے بقدر ہی لے آؤ تو وہ بھی نہ لا سکے تو یہ ادھر اس میں بھی یہاں پہ بھی سورت. یونس کے اندر بھی وہ چیلنج موجود ہے یعنی سورت کا جو چیلنج ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ ایک سورت اس جیسی بنا کر لے آؤ ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ جب یہ اس کی تکزیب نہیں کر سکے نا جس وقت ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اس کو جب اس طرح کا وہ نہ کر سکے تو اب انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا اس کو جھٹلانا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ دیکھ لو کہ جو تم سے پہلے ظالم لوگ گزرے ان کا کیا حشر ہوا اگر تم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو درست نہ کیا تو اپنے پہلوں سے سبق سیکھو اور آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھ دی تھی کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جن انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے ہیں یا جن قوموں کے کسے ذکر کیے گئے ہیں یہ عرب والے ان سے اچھی طرح واقف تھے کیونکہ قرآن پاک کا جتنے سرزمین قرآن پاک کی جو جغرافیہ جغرافی قرآن جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ بارہ عرب ملک اور مصر یہ تقریباً سارا کا سارا مود, قوم شعیب ٹھیک ہے تو جتنی بھی قومیں بنی اسرائیل سب کے واقعات اور ان کے سامنے وہ تھے تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کا انجام دیکھ لو اور اپنا انجام پھر دیکھ لینا تو یہ سارا کا سارا ایک سورہ رکوع کا خلاصہ تھا اب آ جائیں جی سٹارٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اکتیسویں آئے جہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے کل کا معنی آپ کو پتا ہے کہہ دیجیے ٹھیک ہے یہ شروع میں اس لیے لے کے چل رہا ہوں اس طرح کہ اب اب میرے خیال میں کل کا مجھے آئندہ کبھی کہنا نہیں پڑے گا کہ کل کا مانا کہہ دیجئے ٹھیک ہے یہ اب آپ سب کو آ جانا چاہیے کل کا مطلب ہے کہہ دو ٹھیک ہے من من کا مطلب ہوتا ہے کون من کا مطلب ہے کون ٹھیک ہے یرز کو کم یرز کو کم ہم کہتے ہیں رسک یرز کہ تمہیں کون رسک دیتا ہے میں یرز تمہیں کون رسک دیتا ہے ٹھیک ہے مینت سما سما کا کتاب دیا تھا آسمان عرض سے مراد زمین ہے سما سما کہتے ہیں سننے کی, سننے کی جو کیفیت ہے سننا ٹھیک ہے ابسار ابسار کہتے ہیں بسر کی جمع ابسار ٹھیک ہے یعنی آنے کے متعلق ٹھیک ہے نا ابسار تو یہ جو ہے اور یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا یوخرجو کا معنی ہے نکالنا ہائی کہتے ہیں زندہ کو میت میت ٹھیک ہے نا میت میتن یہ کیا ہوتا ہے مردہ یہ اور یدبر المر یودبیر ت... تدبیر ہم کہتے ہیں تدبیر کرنا کسی کام کو انجام دینا یودبیر کیا مانا ہے تدبیر کرنا ٹھیک ہے امر سے مراد کوئی بھی کام یا حکم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب حالات تک تکون اختیار نہیں کرتے ڈرتے نہیں ہو تم ٹھیک ہے متکی کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متکی تکوا کیا نام ہے تقوا اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسان اللہ کا خوف کرتا ہے تو پھر بچتا ہے تو اب دیکھیے اس کو بسم اللہ کل میں یرز مینا آپ کے اے پیغمبر ان مشرقوں سے کہو میں یرز منسما ایل عرص کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے ٹھیک ہے کون تمہیں ام میں یم لکھو یا بھلا کون ہے بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے ٹھیک ہے اب آگے میں مئی یخ رجیا مینل مئی وہ یوخ رجل امر اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے و میں یو اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اب مشرقین مکہ بھی یہ سب باتیں مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زا, اللہ تعالیٰ ہی ہیں فس اللہ تو, تو, تو یہ لوگ کہیں گے اللہ یعنی کون اللہ ہی یہ کرتے ہیں فکول تو تم ان سے کہہ دو افالات کہ ادھر کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے مانتے بھی ہو مشرقین بھی مانتے تھے یہ سب کام کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تو پھر بت کیوں بناتے تھے وہ کہتے ہیں یہ بت بھی جو ہے نا ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے تقسیم کیے ہوئے نوزب باللہ تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں چیز اس کو ایک بت سے مانگو فلاں دوسرے بت سے مانگو اس لیے تو تین سو ساٹھ بت آپ سنتے رہتے ہیں تین سو ساٹھ خانقابہ میں رکھے ہوئے تھے تو کیا تھے تین سو ساٹھ کیا تھے ہر کام کے لیے الادا بت بنایا ہوا تھا یہ دعا مانگنی ہے تو اس بت کے پاس جانا ہے یہ کام کروانا ہے تو اس بت کے پاس جانا ہے تو لیکن جو بڑا سب سے بڑا خالق کون ہے شارخ بنانے والا کون ہے وہ اللہ تعالی یہ بھی مانتے تھے لیکن ان سے ہی کہ آج کا مسلمان بھی ایسا ہو گیا دیکھیں آج کا مسلمان بھی ایسا کہ جی وہ کہتا ہے کہ سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دوڑتا پھرتا ہے لوگوں کے دروں کے اوپر جو ہے بندوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مانگنا کس سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے مانگنا اللہ تعالی سے ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس غور کرنے کے لیے صرف مشتقین کے لیے نہیں ہیں جو آج کل کے لوگ بھی ایسے کو جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں سے ہو جائے گا فلاں سے ہو جائے گا ایسا نہ کیا جائے اور صرف یہ نہیں کہ قبروں سے یہ ایک تو یہ ہے نا ہم لوگ فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی قبروں پہ جا کے ماننا مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمیں بھی اپنے ذات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم کبھی پریشانی میں پھنستے ہیں تو ہم بھی کیا بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں یعنی نہیں ڈھونڈتے ہیں ہم بھی بندوں کا سہارا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ایک سفارش جائے سفارش ہے کہ سے کروا دیتے ہیں لیکن اصل جو یقین ہونا چاہیے وہ کس کے اوپر ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ بندہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کہے کہ یا اللہ آپ ہی کے کرنے سے ہوگا مخلوق کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے تبلیغی بھائی کہتے نا کہ کیا کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی صرف اور صرف کون سی ذات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں دنیا میں مجھے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ یقین پیدا کرنا ہوتا ہے انسان میں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ یقین یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے یہ تو تھی اس کے متعلق زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ سمجھے یہ انڈا ہے انڈا یہ کیا چیز ہے یہ بے جان ہے نکلتا کس سے ہے مرغی سے مرغی کیا ہے زندہ ہے کہ نہیں ہے مرغی زندہ ہے انڈا کیا نکلتا ہے بے جان چیز نکل آتی ہے اب انڈا کیا ہے بے جان ہے اس سے اس کو رکھتے ہیں مرغی کے نیچے رکھتے ہیں یا اس کو گرمائش پہنچائی جاتی ہے تو کیا نکل آتا ہے چوزا نکل آتا ہے تو مردہ سے زندہ تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ ٹھیک ہے ایسے ہی انسان سے جو وہ انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے سب کو معلوم ہے کہ دیکھئے ناپاک پانی سے تو ناپاک پانی کیا ہوتا ہے مردہ انسان سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور اس ناپاک پانی سے پھر ایک زندہ بن جاتا ہے تو ایسا ہی وہ ہے یا تو یہ تفسیر ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی اولاد ہوتی ہے اور مسلمان بن جاتا ہے اور بہت بڑا بزرگ بن جاتا ہے ٹھیک ہے کافروں کی اولاد اور یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ہوتا باپ مسلمان ہوتا ہے اولاد نوزب بلّہ جو ہے وہ کافر بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے بھی عرض کیا ہوگا مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شاید سنا ہوا ہوگا بہت لاہور کی بڑی شخصیات میں سے تھے ٹھیک ہے مولانا پتا کس کے بیٹے تھے سکھ کے بیٹے تھے سکھ کے سکھ کے بیٹے تھے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا تو آج کا مسلمان بھی کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جی بڑے بڑے مسلمان ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بات ہوگی آگے چلتے ہیں فضالم اللہ رب فضالی کا ذالی سے نا یہی یعنی میں آپ کو گایا تھا ٹھیک ہے اسی طرح میں نے آپ کو ترجمہ جو رکھا تھا رب سے مراد ربی الحق سے مراد حق جس طرح ہوتا ہے زلال سے مراد گومراہی ہوتا ہے ف ان تس کا مطلب ہے تُس رفون صرف کا معنیٰ آپ کو بتایا نا پھرنا, کے معنی ہے پھرنا تو یہ تو صرف تُس رفون اسی سے یہ ہے کہ پھرنے کے معنیٰ یعنی الٹے جا رہے ہو کہاں الٹے جا, پھرے جا رہے ہو ترجمہ دیکھیے فضا رب کم الحق پھر پھر تو لوگو وہی اللہ ہے رب کم الحق جو تمہارا مالک برحق ہے جو تمہارا مالک برحق ہے فماز آباد الحق اللہ ولال پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ٹھیک ہے نا فماز آباد الحق حق کے بعد کیا رہ گیا حق واضح ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے انا تسرفون اس کے باوجود تمہ, تمہ کوئی تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے یعنی تمہیں کوئی کہاں الٹا لیا جا رہا ہے یعنی تم کہاں پھیرے جا رہے ہو تصرف تم کہاں پھیرے جا رہے ہو لیکن اس کے معنی مانا تمہیں کون لے کے جا رہا ہے کوئی کہاں سے آ مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات تمہیں کدھر لے کے جا رہی ہیں تمہاری خواہشات تمہیں کس جگہ پہ لے کے جائیں گے اگر تم اسے پہ رہے تو اور یہی بات تھی نا خواہش کی وجہ سے ایسے کام کر رہے تھے اپنے ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا ہو گیا آگے چلئے حقت کلی متربکا غزال کا ٹھیک ہے اسی طرح حقت کلی متوربیکہ اللہ کی بات کلی متوربکہ تیرے پروردگار کی بات سچی ہو گئی کن لوگوں پر الزی نہ فسکو ان لوگوں پر ان لوگوں پر فساکو جنہوں نے یعنی نافرمانی یوں کہی کہ جنہوں نے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا تھا نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے اللینہ فسکو جنہوں نے فرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا تھا وہ اللہ کی بات کیا سچی ہوئی حقت کلیمت اور کی آگے کیا ہے کیا بات سچی ہوئی اللہ یؤمنون کی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جن لوگوں نے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ایک ہے گنا ہو جاتا ہے توبہ کر لے ودا لیکن جسے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا کزال کا حق کلی متوبیک فسکو الحمن اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو تقدیر کی وجہ سے تقدیر میں لکھ دیا گیا لیکن ان کا ان کا اپنا قصور ہے کیونکہ انہوں نے خود نافرمانی اختیار کی اللہ نے ان کے حالات دیکھتے ہوئے لکھا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں لکھا گیا یاد رکھیے گا تقدیر کا مسئلہ پہلے سمجھا چکا ہوں پھر انشاءاللہ سمجھاؤں گا کسی دن تقدیر کے مسئلے کے متعلق زیادہ اس سے زیادہ جتنی بات کروں گا اس سے زیادہ پھر اس میں پڑھنا نہیں ہے تقدیر کے متعلق منع کیا گیا ہے صرف سمجھانے کے لیے ایک بات بتا دوں گا آپ کو کسی دن ان ٹھیک ہے جو پہلے بھی بتا چکا تھا کل حل من شرکا اکم میں یب دل خل آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے کہ حل من شرکا کہ کہو کہ جن کو تم حل من شرکا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو تم اللہ تعالی کو شریک ٹھہراتے ہو کیا کوئی ان میں سے ہے دول خل کا جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے سما یو عید پھر ان کو دوبارہ پھر پیدا کرے یعید عید سے مراد کیا ہے دوبارہ لوٹانا کل اللہ یب دلخلک فضا القم اللہ رب ملحق فماز آباد اچھا ٹھیک ہے،, ہے یہ سمجھا دیتا ہوں ایک منٹ یہ جو ہے سمجھا دیتا ہوں فضاء اللہ رب الحق فمازل حق اللہ یہ بات ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھا دیجیے مشرقین بھی مانتے تھے نا مشرقین بھی مانتے تھے اللہ نے کہا نا ان سے پوچھو آسمان سے کون آسمان اور زمین سے رسک کون دیتا ہے اللہ ٹھیک ہے کون ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک کون ہے اللہ تعالی سب یہ چیزیں سب کے سب یہ ہو گئی ٹھیک ہے پہلے ان کی وہ باتیں اللہ تعالی نے رکھیں گے جن کو وہ بھی مانتے تھے ٹھیک ہے تو اور یہ کہا گیا نا کہ آپ ان سے پوچھیے آپ ان سے کہیے کہ کون ہے کون ہے تو کیا کہیں گے فسا یقول کہ وہ تو یہ لوگ کہیں گے یقل کہ یعنی جب سین آ جاتا ہے نا مظاہرے کے اوپر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیوچر بن جاتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے کیا اللہ جی ان کا مقولہ ہے یعنی جو کہیں گے کہ اللہ ہی ہے یعنی اللہ ہی وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان سے یعنی آپ کیا کہ پھر تم کیوں نہیں اللہ تعالی سے ڈرتے ہو ٹھیک ہے تو اب جب اتنی بات وہ مان مانگے تو اب اتنی بات تو مشقین بھی مانتے تھے اب ان کو اور اس سے آگے لے کے آنا ہے کہ ان کو اور یہ بات سمجھانی ہے ٹھیک ہے جب تم ان چیزوں کو مانتے ہو پھر تم بتوں کے پاس جاتے ہو فلاں سے مانگو فلاں سے مانگو بیٹا مانگنا ہے اس کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جانا ہے اس کے پاس جاؤ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فضاء اللہ ربکم الحق پھر وہی اللہ تمہارا مالک برحق ہے وہی برحق ہے باقی تو سب کے سب کیا ہیں جتنے بھی معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ تو سارے کے سارے کیا ہیں ناحق ہیں ان کا تو یہ رتبہ ہی نہیں ہے کہ ان کو معبود بنایا جائے تو صرف اللہ تعالی تعالیٰ مالک برحق ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے تمہیں حق واضح بھی ہے تمہیں حق واضح ہے تمہیں پتہ ہے کہ بھائی اللہ تعالی یہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اب جب تمہارے اوپر حق واضح ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جب تم نہیں مان رہے ہو نا ٹھیک ہے تو گویا کہ تم کدھر جا رہے ہو تم جان بوجھ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہو تم جان بوجھ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہو کہ یعنی پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ گیا تمہیں پتا ہے ایک چیز حق ہے پھر تم اس راستے پہ نہیں چلتے ہو مثلا ہم کہ دو راستے ہیں ایک راستہ حق کا ہے ایک راستہ گمراہی کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا راستہ کیا ہے حق کا راستہ ہے اور آپ اس راستے پہ نہیں چلتے تو پھر زہری والا دوسرا راستہ کون سا رہ گیا گمراہی کا راستہ ہے تو اللہ کہتے ہیں حق واضح ہونے کے بعد پھر کون سا راستہ رہ گیا ہے؟ سائے گمراہی کے تو تم کدھر جا رہے ہو تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کون الٹا لیے چل رہا ہے کہ یعنی پھر بھی تم اس طرح جو جا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے فانہ تشرف پھر بھی تم کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے تمہیں کوئی لے کے جا رہا ہے تو وہ کون لے کے جا رہا ہے ان شاط نفسات نفسانیاں نفسانیا جو ہیں وہ ان کو لے کے جا رہی ہیں اس طرح بات سمجھ آ گئی جی یہ چیز وہ تھی یعنی جب دو راستے بتا دیے جاتے ہیں اور ایک راستے کے بارے میں یہ بھی بتا دیا جاتا کہ کہ یہ راستہ ٹھیک ہے تو اب اگر ایک بندہ اس راستے کو نہیں اختیار کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ یار جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہی ادھر سے جانا تھا تو تم تو خود کدھر جا رہے ہو اس راستے کے علاوہ کون سا راستہ تھا ذہنی بات ہے گمراہی کا راستہ تھا تو یہ چیز وہ تھی ٹھیک ہے کل حل من اکم ہل مشرکا کم کہو حلمن شرکا اکم کہ کیا تمہارے جن کو تم شریک مانتے ہو ٹھیک ہے حلم ان شرکا اکم میں یبدالخلقہ ان میں سے کوئی ہے میں یبد الخلقہ جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے ابدا سمجھیے گا ابدا بدا آ یب دا بدا آ کہتے ہیں یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا ٹھیک ہے نا مبدا آپ نے سنتے رہتے ہیں یہ لفظ مبدا کہتے ہیں مبدا اور ماد مبدا اور ماد ماد ہوتا ہے کہ لوٹنے کی جگہ یعنی جو لوٹنے کی اور مبدا یعنی پہلی د... پیدائش کی جگہ جو ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز تو مبدا سے مراد کیا آ گئی یعنی میں یبدالخلقہ جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پیدا کرے سما دہ پھر انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے دوبارہ پھر پیدا کرے کیا مطلب کب پیدا کرے موت کے بعد دوبارہ پھر دوبارہ موت کو پیدا کرے ایک कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसे जाना पड़ गया था जी रिकॉर्डिंग हो रही है जी रिकॉर्ड हो रहा है जी ठीक है वो मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत की थी लेकिन आप आगे उसको रिकॉर्ड करते रहे अच्छा ये अब आगे हमारी बात चल रही थी بدا سے مراد تھا کہ مطلب جو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ٹھیک ہے پھر سم پھر اس کو دوبارہ لوٹانا ٹھیک ہے تو اب آ جائے گا کہ کل اللہ خلق ٹھیک ہے تو توفقون آئے گا توفقون کا لفظ ٹھیک ہے توفقون سے مراد یہ بھی کیا مطلب ہے کہ اوے منہ لیے جا رہے ہو یعنی کون ٹھیک ہے یہ اب ترجمہ دیکھیے گا اس کا کہتے ہیں کل ہل من شورقا کہو یعنی تم کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو مئن یبدع الخلقہ کیا ان میں سے کوئی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر انہیں دوبارہ پیدا کرے قل اللہ یبدع الخلقہ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے قل اللہ یبدع الخلقہ کہو کہ اللہ مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے ید <Summa yu 'idhu> پھر, <Summa yu 'idhu> پھر انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے گا ان نہ تو فکون آخر تمہیں کہاں اندھے منہ لیے جا،, جا رہا ہے کوئی تمہیں کہاں اندھے منہ لیے جا رہا ہے یعنی ان نہ تو یہ بھی وہی بات خواہشات نفسانی یہ خواہشات نفسانی ہی ہیں تو یعنی اسے سے کہ, کہ کہاں پھرے جا رہے ہو کہاں پھرے جا رہے ہو تو یہ خواہشات نفسانی ہی ہیں جو انسان کو لے کے جاتی ہیں آگے دیکھیں اب آگے یہ بتایا جائے گا کہ کون ہے جو ہدایت دینے والا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے وہ اللہ تعالی ہی ہیں تو پھر اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اللہ تعالی ہی سب کو ہدایت دیتے ہیں کل <تصفح> کے معنی آگے شرکا شرکا شریک کی جمع آ جاتی ہے یہدی یہدی ہدایت سے ہے یہدی ہدایت ٹھیک ہے حق سے مراد حق ہے تبا یوتبا جس کی اتباع کی جائے ٹھیک ہے نا یوتبا یہ مظاہرے کا اس کا سگا آئے گا مجہول کے اندر ٹھیک ہے جس کی اتباع کی جائے ٹھیک ہے اور یہیدی یہ ٹھیک ہے یہ ایک سگا ہے یہ اسدی تھا یہ کیا تھا ہدایت سے احتدا یا سے ہے ٹھیک ہے یہ علم سیگا جن حضرات نے پڑھی ہوئی ہوگی وہ اس کے اندر بھی یہ آخر میں جو سیگے علم سیگا کے اندر میں جو مشکل سیگے ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یاد دی ٹھیک ہے یہ کیا اصل میں تھا یاہتا دی تھا ان جس وقت ہم صرف کے اندر پڑھیں گے تو اس کی ہم تعلیم کریں گے سرخ کے اندر ابھی صرف ابھی یاد رکھیں ہدایت سے یہ بھی ٹھیک ہے کئی فا تاہمون تاہ سے مراد ہے کہ بھئی تم کیا کس بات کے تم جو وہ کرتے ہو ٹھیک ہے حکم کرتے ہو یعنی کس بات کو تم کہہ رہے ہو تو اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے کل کہ اکمل حق کے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے حق کا راستہ دکھائے کل کہو کہ اللہ دل حق اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے افاہی یاہدی الا الحق کے احق کو اے اب بتاؤ افاہ میں یادی الا کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو میں یادی الا جو حق کا راستہ دکھاتا ہو احق کو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے احق کو ٹھیک ہے نا یعنی یہ زیادہ حقدار کے لیے اس میں تفضیل کا سیگا یعنی جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے اَن کہ اس کی بات مانی جائے امدی یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس یعنی جس کو لا يحدي جو, جو خود یعنی جو, جو خود یعنی جو ہدایت نہ دیتا ہو لا یہ یعنی جو ہدایت نہ دے سکتا ہو ادا مگر اس کو ہدای رہنمائی کی جاتی ہو اس کو رہنمائی دی جاتی ہو ٹھیک ہے فما لقم بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کئی فاتح تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا ذرا مشکل بات ہے پھر سمجھیے گا یہاں سے تھا افام یہ افاہ مئی یہدی حق کے اب بتاؤ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو احق کو حقب کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے اللہ, اللہ یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے یعنی اس وقت تک ہدایت نہ ملے جب تک کہ کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے ٹھیک ہے نا ام یدی اللہ کی جس کو خود ہدایت نہ ملے کب تک جب تک کوئی دوسرا اس کو ہدایت کا راستہ نہ دکھائے ٹھیک ہے فمال بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے کئی فتح کمون تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوقات کو ہدایت دینے والے اللہ تعالی ہیں تو جن مخلوقات کو تم نے اپنے لیے حادی مان وہ تو کیا ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے, کے اوپر چلیں گے ان کو ہدایت دی جائے گی تو تب وہ آگے ہدایت یعنی آسان دکھا سکتے ہیں تو تم ان لوگوں کی اتباع کرنے شروع کر دی تم ایسے اللہ تعالیٰ کی اے, اے, اے, اے, اے اتباع کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو اب یہ مشرقین مکہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں یا کسی اور کو پوجتے ہیں تو ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگو آگے چلیے اتباع کرنا ظن سے مراد گمان آپ کو بتا چکا تھا اور یہ سارا, سارا ترجمہ باقی آسان ہے پہلے سارے الفاظ کا تربیب ہو چکا السلام علیکم السلام آواز آگی جی آواز آگی جی جی وما یتب اتباع نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ ذن مگر کس کی زن کی یعنی باتوں کی ان ذنا بے شک کے وہمی اندازیں لا من الحق کے شعیع یہ حق کے معاملے میں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے ان اللہ علی بما بیما بے شک اللہ علیم وہ جانتا ہے جاننے والا بیما یف ٹھیک ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں بیما یا فالون جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے جانتے ہیں ایک ایک چیز کو اللہ تعالی جانتے ہیں وما کانا ہاضل قرآن ون دون اللہ آگے پھر وہی بات جو آکسان خلاصے میں بیان کر دی تھی کہ یہ قرآن پاک ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو گھر لیا جائے قرآن پاک کی فصت اور بلاغت خود بتاتی ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے اور کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں کیا جا سکتا ہے انسان بنا لے گا لیکن قرآن پاک ان میں سے نہیں ہے جن کو کوئی انسان بنا سکے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے آگے یہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو ترجمہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر جتنے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کے سب تقریباً آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ان الفاظ کا ترجمہ صرف اب ترجمہ چل رہا ہے وما کانہ حاضل قرآن این ترا وما کان حاضل قرآن اور قرآن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو ٹھیک ہے قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو ٹھیک ہے مندون یعنی اللہ نے نہ اتارا ہو اور اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو ولا کن تصدیق کا لذیذ نہ بلکہ یہ بلکہ یہ کیا ہے ولاکن تصدیق الزی بینا یدعی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں بینا یدئی ٹھیک ہے بین یدئی سے مراد ہے کہ جو اس سے پہلے آ چکی ہیں یعنی وہ صحیح وہ قرآن پاک یعنی وہ کتابیں اور وہ صحیح جو قرآن پاک سے پہلے آ چکے ہیں یہ قرآن پاک کیا کرتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ پہلے جو تھے وہ تفصیل الکتاب لارئی بفی ٹھیک ہے لارئی بفی میر رب العالمین بفی میر رب العالمین اور اب جو اس سے پہلے آ چکی ہیں اور اللہ نے جو باتیں اللہ نے جو باتیں, باتیں میر رب العالمین کا ترجمہ پہلے آ رہا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو باتیں لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے تفصیل کتاب کا معنی میں نے اب شاید کوئی یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کتب قطب، کتاب کتب لکھنے کے معنی میں ٹھیک ہے نا کتاب یعنی جو لکھی ہوئی چیز میں یعنی نے جب صرف, صرف کا سبق شروع کیا تھا تو اس وقت یہ بات کی تھی وہ تفصیل الکتاب لارئی بفی اور ان کی تفصیل بیان کرتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھ لی تھیں وہ کیسی باتیں لارئی بفی ان میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی ان کے ٹھیک ہے تو میر رب العالمین یہ کون ہے یعنی یہ کون کس کی طرف سے آئی ہیں یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے ترجمہ دوبارہ دیکھیے اب اس کو چلتے وما کا نہرآن ایف تارا مندون اللہ اور قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اللہ تعالیٰ نے نہ اتارا ہوسدیق الزیبئی نہ بلکہ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں وہ تفصیل الارئی بفی و تفصیل اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے میر رب العالم لارئی بفی جس میں ذرا بھی شک نہیں میر رب العالمین یہ قرآن پاک کہاں سے اترا ہے اس رب کی طرف سے اترا ہے یعنی اس اس ذات کی طرف سے اترا ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی یعنی وہ ذات جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے ٹھیک ہے آگے وہی بیان کیا جائے گا کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے تو چیلنج کیا جائے گا مشرقین کو کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے تو آ جاؤ ذرا آ کے دیکھ لو تم ایک ہی صورت لے آؤ ٹھیک ہے ایک ہی کر لو تو اب دیکھیں ام افطار سے مراد وہی گھرنے کے مانا ہے فاتو فاتو نیا لفظ آ گیا, لے آؤ فاتو کا مطلب کیا کیا جائے گا کہ لے آؤ ٹھیک ہے نا فاتو بسورتن کا مطلب یہ ہوگا فاتو بسوراتن کہ ایک سورت لے آؤ ٹھیک ہے اتا یاتی کا میں نے آپ کو شاید بتایا ہوگا یاد ہے میں نے اتا اور جا بھی ہی اور میں نے وہاں پہ بتایا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے ایک چیز بتائی تھی لازم اور متعدی فاتو بسوراتن کے لے آؤ ٹھیک ہے کوئی ایک صورت لے آؤ. منی تم منی تم کا مطلب ہے کہ جن کی تم استطاط رکھتے ہو استطاط ہم کہتے ہیں نا لفظ استطاط کا لفظ ہوتا ہے یہ ترجمہ دیکھیے اس میں اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا ہو ام یق افتراہو کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ام یکل افتراہو کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے پھر بھی یہ کہتے ہیں اب جب اتنی باتیں ہو چکی ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کل کہو بھی سورت مسلی پھر تو تم بھی فاتو سورت مس پھر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ تم بھی اگر یہ کہتے ہو کہ اس کو پیغمبر نے نوزب اللہ خود گھڑ لیا فاتو مسلی کہ اس جیسی کوئی صورت تم بھی لے آؤ ود اُ منیستتا تم مندون اللہ اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں خالی ایک آیا رہا ہے تم اپنے ساتھ جن لوگوں کو بلا سکتے ہو نا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو اپنے ساتھ ود اُ منیستتا تم اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو نا بلا لو ان کو تم سوادین اگر تم سچے ہو یعنی یہ چیلنج صرف ان کو نہیں کیا جا رہا کہ صرف چلو جی چار پانچ دس بارہ لو بھائی تم ایسا کرو کہ جن کو بھی بلا سکتے ہو سب کو پوری دنیا کو اکٹھا کر لو سوائے اللہ کے اور اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ تم نہیں بنا سکتے ہو تو یہ اس چیلنج ان کو کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ بات اب ساری باتیں جب ہوتی ہیں نا انسان جب پس جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر اب اس کو, کو کوئی آگے سے اب جب لاجواب ہو جاتا ہے کچھ کر نہیں سکتا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے بس ٹھیک ہے ہم تو نہیں مانتے یعنی جو بات انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے انسان اس کا انکار کر بیٹھتا ہے یہ انسان کی ایک عادت ہے وہی مشرقین مکہ کی بھی یہی وہ ہے پہلے کہتے ہیں کہ جی انسانوں کا کلام انسانوں کا کلام اللہ نے کہا لاؤ آ جاؤ مقابلے کے اندر آؤ لے آؤ جب نہیں وہ کر سکے اور کوئی جواب نہیں تو بس پھر کیا کیا سب باتوں کو کیا کر دو سب باتوں کا انکار کر دو ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو دیکھیے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں کز زبو ہوئی جھپلانے کے معنی کز زبو بمالم یوحیت احاطہ احاطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بات جس کا احاطہ نہ کر سکے جس کو بندہ سراؤنڈنگ میں نے اسے بتایا تھا سراؤنڈنگ احاطہ کیسے کہتے ہیں سراؤنڈ کرنا یا جس کے بارے میں بندہ غور و فکر نہ کر سکے جس جس کی عقل میں نہ آ سکے ٹھیک ہے اور اس کی تعویل سے مراد یہاں پہ تفسیر کر لیں کہ جب اس کی کوئی تفسیر بھی نہ آ سکی ان کی تعویل سے مراد تفسیر کر لیں پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح اللہ کی نشانی کو جھٹلایا تھا ٹھیک ہے تو جو ظالم لوگ تھے یہ ظالم تھے ان کا انجام کیا ہوا ان کو دیکھ لیں دیکھیں بل بلکب بات دراصل یہ ہے کس ضب بیمالم یوحیت و بل ہی کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے بیم عالم یوحیت و بل ہی جس چیز کا اندازہ اپنے علم سے نہیں کر سکے کس اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا اس کو جھوٹ قرار دے دیا تو اس کو انہوں نے سیدھا کا جھوٹ کہہ دیا ولما یاتیم تاویل ہُوا یاتیم یاتیم تاویل ہُو ٹھیک ہے اور اور اس کا انجام بھی ان کے سامنے کیا نہیں آیا اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا ٹھیک ہے ولما یاتیم تاویل ہُویل سے مراد کیا اس کا انجام بھی نہ آیا یا اس کی اس کی تفسیر بھی یعنی اس کی تفسیر بھی ان کے سامنے نہیں آ سکی جو بھی ولما یا تہم تاویل اور اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہ آ سکا اسی طرح قبل جٹ لایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنظور تو ان دیکھو کئی فکانہ کیسا, کیسا ہوا انجام یعنی ظالموں کا انجام کیسا ہوا ٹھیک ہے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا ومن اور ان میں سے ایسے ہیں من بھی جو اس پر ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے ومن یو مینو جو اس پر ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے یو مینو بھی ومین ہوں ملا یو مینو اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے مل یو مینو بھی یا اس کا یہ اگر ہم مظاہرے کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ لاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ جو آئندہ ایمان لانے کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اور ان میں سے ومین اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے ومین ہوں ملا اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ رب کا اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک رکو ہمارا الحمدللہ پورا ہو گیا آج تھوڑا سا تیز ہوں مجبوری ہے مجبوری ہے تیز چلنے کی وجہ سے مجھے خود پتا ہے کہ میں تھوڑا تیز چل رہا تھا لیکن اب کیونکہ ہم نے چلانا ہے دس پارے ہیں آہستہ آہستہ, آہستہ آگے انشاءاللہ ہم نے کیونکہ پھر میں ابھی کچھ بھی نہیں لا رہا ہوں تفسیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو مکی ہیں اس میں زیادہ تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ تفصیل یہ ہے کہ صرف یا صرف ایک وہ عبرت دلائی جا رہی ہوتی ہے انسان کو عبرت بتائی جا رہی تھی کہ بھائی انجام دیکھ لو ان کا یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس کو آپ نے خود کرنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پھر آگے کیونکہ اس میں چیزیں آئیں گی ترجمے کے حوالے سے سرخ کے حوالے سے ناو کے حوالے سے وہ تو بعد میں باتیں آنی ہیں اس لیے جو ہے کچھ وہ نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ لیں کوئی آئے نہ سمجھ آئی ہو کوئی چیز نہ سمجھ آئی پوچھیں پوچھے کس جگہ کے اوپر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ابھی دو تین منٹ ہے میرے پاس دو تین منٹ ہے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو ٹھیک ہے اس کا میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں بلکب بمالم یوخی تو بھی علم ٹھیک ہے بلکہ کیا ہوا بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا انہوں نے جھٹلا دیا جس کا جس کا یہ احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے نا اپنے علم سے نہیں کر سکے میں نے انسان کی نفسیات بتا دی انسان جس چیز کو نہیں سمجھ سکتا نا اس کر دیتا ہے جھٹلا دیتا ابھی ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں لوگ موجرات کا انکار کیوں کر دیتے ہیں عقل میں نہیں آتی کرامات کا انکار کیوں کر دیتے ہیں عقل میں نہیں آتی تو جس چیز کا احاطہ علم نہیں کرتا نا اس کا انکار کر بیٹھیں گے میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے سر سید احمد خان نہیں سمجھ آئی عقل نہیں مانتی تھی موجزات کا انکار کر بیٹھا بھئی یہ نہیں فلان نہیں ہوتا فلاں موجود کوئی نہیں ہوتا اس کی تعویل عقل سے کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ آگی ولم تاویل ہُو ولم یا تہم تو پھر کیا ہوا تو اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا وَلَمَّا لَمَّا لَمَّا کہتے ہیں ابھی تک ولما لما جب آئے گا نا لم لَمَّا لَمَّا لَمَّا کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک ابھی تک یا اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا کہ اس کا جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا قبل اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے زور تو دیکھ لو کئی فکان ٹھیک ہے چھ دن ہے نا چھ دن فیصد ایام کا لفظ نہیں آتا قرآن پاک میں بھی آیا نا فیصد ایک ہزار سال کا اگر دن مانا جاتا ہے تو چھ ہزار اللہ کے ہاں ایک دن کس کے برابر ہے ایک ہزار سال کے برابر ایک ہزار سال کے برابر تو یہ کیا ہو جائیں گے چھ ہزار سال چھ دن سے چھ ہزار سال ٹھیک ہے تفاسر میں لکھی ہوئی یہ بات چھ سال پھر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو کن کے ذریعے سے پیدا کر سکتے تھے نا کن کن کا کیا مطلب ہے کہ ہو جا تو چیز کیا ہو جاتی ہے فیا اللہ کہتے ہیں کن فیق ہوں تو وہ کیا ہوتی ہے چیز کیا ہو جاتی ہے اسی طرح ہو جاتی ہے تو اللہ یہ کر سکتے تھے اللہ نے ایک دم کیوں اتنا چھ دنوں میں پیدا کرنے کے اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام کرنا تو بڑے طریقے کے ساتھ کام کرنا ایسے نہیں ہے کہ بس کیونکہ میں سب کچھ ایک اپنے کن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن دیکھو میں بھی بڑے طریقے کے ساتھ کام کو لے کے چل رہا ہوں تو تم نے بھی ہر کام کو نظم و ضبط کے ساتھ کرنا نظم و ضبط کے ساتھ انسان کا کر, کر نہیں سکتا تیزی کے ساتھ تو نظم و ضبط کے ساتھ کام کرے انسان تو یہ سبق دیا جا رہا ہے علمان مفصرین نے یہی وہ بتاتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو بس یہ ان شاء پھر ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ شاء کا سبق ہوگا انشاءاللہ اور آج رات تفسیر کا سبق اس کا بھی اجراء کا سبق بھی ہوگا سب, یعنی ناو کا اجرا جو ہے آج انشاءاللہ شاء کا دس بجے انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے جی السلام علیکم وسلم فری ہے جی